حسینسینسینسین بلا ہے سدایا حسین کی یا حسین کی ہر دور کی دوا ہے سدایا حسین کی حسین کی حسین دل کو ایک سدا صاحب ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب حسین بات یہ چاہتا ہے کہ ہم ملے نہ کوئی بھی اہل دکاری نیا حسین سینوں کے ترمیاں رکتے نہیں ہے مل سمات کے کاربا کتنی اذیت ہیں مگر ہر طرف جہاں اب بھی حسینیت کا مقابل ہے یہ جہاں حسین <تصفح> حسین <تصفح> <تصفح> یہ کرے کوئی دام آسو سے کبھی نہ کرے کوئی گھر گھر میں مجلس وہ نہ مات کرے کوئی دل سے گبار ہو نہ محر کرے کوئی یہ حسین ہر دور میں رہے گی یہ سرداری یہ حسین سالار کار ہے یہ ساداری یہ حسین روکے گا ہر یتی ازاداری یہ حسین لیکن تمام غل و شکافت کے باوجود حسینی کی زیب حسین لکھیں گے ہم علی کے پہ یا حسین ان یہ لیے پاک نہیں ظالموں کو کچھ ان سے نہ مٹ سکے گا ہمیشہ مشرق ہے باوقار ان کے دلوں میں صبر کی طاقت ہے یادگار اے کربلا یہی ہے محمد کے جانسار ان پر ہے ظلم اخل عدابت کا بے شمار سینوں کے درمیاں رکتے نہیں ہے مل سمات کے کارفان کتنی اذیتیں ہیں مگر ہر طرف یہاں اب بھی حسینیت کا مقابل ہے یہ جہاں حسین تمام غل و شکایت کے باوجود سکینہ کے بے نوا ایک شور الرقی ماں پہ ہے بپا یہ ہے مگر حسین کے بچوں کا حوصلہ تو میں ایک بون بھی پانی نہیں دبا بچا نہیں اس شام سو گار میں کیا تھا جلا نہیں بےآسرا ہر ہے کوئی آسرا نہیں کتنی ہے بے بتی کے سروں پر دا نہیں سے یہ زندگی لال لیکن آتی ہے آمادہ ایک چال ات یہ بھی کر بلا ہے کہ جینا ہوا وبال اس کربلا میں جان بھی جائے تو کیا ملا لیکن تمام گلو شکا